السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہانی زبانی کی جانب سے پیارے پیارے چمکتے دمکتے ہنستے مسکراتے ساتھیوں کو خوش آمدید آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک بہت ہی مزیدار سچی بالکل سچی کہانی جس میں کئی ہیرو موجود ہیں آپ بتائیے گا اس میں کتنے ہیرو ہیں عنوان ہے عہد یعنی کہ وعدہ دوپہر کا وقت عرب کا تبتا ہوا ریگستان ایک عرب نوجوان اونٹ پر سوار تیزی سے جا رہا تھا اس کی کوشش تھی کہ کوئی نخلستان مل جائے جہاں وہ دوپہر کو آرام کر سکے اور دوپہر ڈھلنے کے بعد اپنے سفر کو جاری رکھ سکے دور سے اسے کھجوروں کا ایک جھنڈ نظر آیا اس نے اونٹ کو اور تیز کر دیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک خوبصورت نخلستان میں پہنچ گیا درختوں کے سائے میں پہنچ کر وہ اونٹ سے اترا اور اونٹ کو بٹھا کر اس کا گھٹنا باندھ دیا چشمے سے منہ ہاتھ دھوئے پانی پی کر درختوں کے سائے میں لیٹ گیا لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ قراٹے لینے لگا زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اونٹ نے اٹھنے کی کوشش کی جس سے اس کے گھٹنے کی رسی کھل گئی اور وہ درختوں کے پتے کھانے لگا نخلستان کے بوڑھے مالک نے اس کے مالک کو آوازیں دی مگر نوجوان تو گہری نیند سو رہا تھا اس پر بوڑھے نے ایک پتھر اٹھا کر اونٹ پر دے مارا جو اس کے سر میں لگا اتفاق کی بات تھی کہ یہ ضرب ایسی کاری ثابت ہوئی کہ اونٹ وہی ڈھیر ہو گیا پچھلے پہر نوجوان بیدار ہوا ادھر, ادھر ادھر اونٹ کی تلاش کرنے لگا چلتے چلتے باغ میں اسے اپنا اونٹ مرا پڑا نظر آیا اس کو دیکھ کر نوجوان کی آنکھوں میں خون اتر آیا سامنے اس نے دیکھا ایک بوڑھا اس کی طرف چلا آ رہا تھا نوجوان نے کڑک کر پوچھا میرے اونٹ کو کس نے مارا ہے بوڑھے کے منہ سے ابھی یہی الفاظ نکلے تھے کہ اتفاقیہ طور سے مجھ سے ہوا کہ نوجوان نے جھپٹ کر اس کا گلت بوچ لیا فوراً بعد ہی بوڑھے کا بے جان لاش زمین پر پڑا تھا نوجوان ابھی حیرت سے بوڑھے کی لاش کو دیکھ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے دو نوجوانوں نے آ کر اس عربی مسافر کو پکڑ لیا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عہد حکومت تھا مدینہ اس جگہ سے قریب ہی تھا بوڑھے کے بیٹے نوجوان کو پکڑ کر ان کے دربار میں لے گئے تمام قصہ سنایا کہ اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو بلاوجہ ہلاک کر دیا ہے نوجوان نے معذرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنا جرم قبول کر لیا اور عدالت نے بوڑھے کو ہلاک کرنے کے جرم میں ملزم کو سزائے موت کا حکم سنایا جب امیر العمینین اس سے اس کی آخری خواہش پوچھنے لگے تو نوجوان نے عرض کی اے امیر العمینین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے سر پر قرض لے کر نہ مرو اور مجھ پر ایک یہودی کا قرض ہے لہذا مجھے اجازت دی, دی جائے کہ میں اس قرض کو بے باق کراؤں اور اپنی سزا بھگتوں حضرت عمر فاروق رضی تعل نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے اگر کوئی تمہاری ضمانت دے سکے تو تمہیں عارضی طور پر رہا کر دینے میں کوئی عضر نہ ہوگا نوجوان نے مجمعے پر ایک نظر ڈالی مگر اس کی نگاہیں مایوس ہو کر پلٹ آئیں کیونکہ ان میں ایک بھی اس نوجوان کا واقف یا جاننے والا نہیں تھا نوجوان حیران کھڑا تھا کہ ابذر غفاری رضیۃ عنہ کھڑے ہوئے ان کی کہانی آپ سن چکے ہیں اور کہا امیر العمنین میں اس نوجوان کی زمانت دیتا ہوں یعنی کہ اگر یہ نوجوان نہ آیا تو اس کی جگہ انہیں مار دیا قتل کر دیا جائے حضرت غفاری کے ان الفاظ نے مجمع پر ایک سناٹا ستاری کر دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابذر غفاری تم رسول اللہ کے صحابی ہو اگر یہ نوجوان نہ آئے تو آپ کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا حضرت ابر نے عرض کی امیر العمنین میں نے اپنا انجام سوچ لیا ہے مگر میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک مسلمان نوجوان کہیں بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بےگانہ سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلامی بھائی چارہ کا جو سبق دیا ہے اس کی بنا پر یہ میرا بھائی ہے اور میں اس کی بخوشی ضمانت دیتا ہوں نوجوان کو آزاد کر دیا گیا اور اس کی واپسی کے لیے ایک مدت معین کر دی گئی یہ نوجوان بہت دور دراز علاقے کا رہنے والا تھا منزلیں طے کرتا ہوا وہ نوجوان اپنے گھر پہنچا اور اپنے گھر والوں کو تمام واقعہ سنایا جس سے سارے گھر میں کوحرام مچ گیا بہت سے لوگوں نے کہا یہاں تمہیں کون پکڑنے آئے گا مدینہ نہ جاؤ بچا لو اپنے آپ کو لیکن اس کا ایک ہی جواب تھا کہ مسلمان کبھی غلط وعدہ نہیں کرتا وعدے کو پورا کرنا ہر مسلمان کا اولین فرض ہے اور قرآن نے اس پر خاص زور دیا ہے اس لیے میں ضرور جاؤں گا اس نے اپنی جائداد اونے پونے فروخت کی اور یہودی کا قرض چکا کر ایک تیز رفتار ساننی لے کر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا آج اس نوجوان کی مہلت کا آخری دن تھا سب کو یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ذر غفاری رضی اللہ عنہ آج اس عربی نوجوان کے بدلے میں مارے جائیں گے حضرت عمر کو بھی بڑا تردد تھا اور آپ سخت پریشان تھے جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا سب کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی سب لوگوں کی نگاہیں آنے والے راستے پر جمی ہوئی تھی مگر ادھر سے کسی کے آنے کا نام و نشان تک نظر نہ آتا تھا اب وقت ختم ہوتا جا رہا تھا حضرت ذر غفاری رضلت العنہ جرت سے میدان میں کھڑے تھے اور قریب تھا کہ جلات کو حضرت ابو ذر کی گردن مارنے کا حکم دیا جائے کہ مجمع میں ایک دم شور ہوا ٹھہر ادھر دیکھو وہ گردو بھر اڑ ہے شاید کوئی آ رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد ہی ایک سان سوار نوجوان آتا نظر آیا لوگ چلا اٹھے دیکھو وہ نوجوان آ رہا ہے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ نوجوان اس مجبے میں تھا اس نے اترتے ہی معذرت کی کہ میری زین کا تنگ ٹوٹ گیا تھا جس کے باعث مجھے کچھ دیر رکنا پڑا مجھے خوشی ہے کہ میرے محسن کی جان بچ گئی اب میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں نوجوان کی شرافت اور وعدے کو پورا کرنے پر سارے مجمعے پر سناٹا تاری ہو گیا لوگ دل سے اس نوجوان کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگے اتنے بوڑھے کے دونوں بیٹے مجمعے سے نکل کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور عرض کیا امیر المومنین ہم نے اپنے باپ کا خون اس نوجوان کو معاف کیا ہم نہیں چاہتے ایک ایسا مسلمان سچا وعدے کو پورا کرنے والا ہماری وجہ سے موت کے گھاٹ اتارا جائے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے انہوں نے فرمایا خدا کی قسم میری بھی یہی خواہش تھی کہ کسی طرح یہ نوجوان بچ جائے اس احسان کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نوجوان کی آزادی کا حکم دے دیا دیکھا وعدہ پورا کرنا کتنا ہی ضروری ہوتا ہے کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ اپنا اپنے ار گرد کے لوگوں کا اور اپنے ار گرد کی جگہ کا خوب خیال رکھا کیجئے اللہ حافظ